رحمن الرحمن, الرحمن الرحیم اللہ علی محمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفید النشاہ ورثاطر بادشاہ ان باقی تمام سامعین قرآن برادران سب کو کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شرف میں صدارت نمبر تین سو پینسٹھ ابلیغ آٹھ شروس لے گا ابھی تک درست کی, کی تعداد ہے اور آٹھ جو ہے اوراد فتح کا سعلیف کا جو ہے نمبر آٹھ ہے اورتحیہ درخت نمبر آٹھ ہے تو اس میں جو ہے چونکہ سے پہلے دو درخت ہمارے اس دعا کی صفح اللہ تو اس مبارک میں استغفار کے کلمے میں ایک تو استغفار کے بارے میں آپ لوگوں کے ایک درس دیا کہ استغفار کرنا قرآن کی روشنی میں واجب ہے اس پر پانچ آیتیں آپ لوگوں کو ذکر کیا اور پھر جو ہے توبہ کرنا بھی واجب ہے اللہ کی طرف گناہوں سے توبہ کرنا بھی واجب ہے اس پر بھی آپ لوگوں کو تین آیتوں کی توضیع آپ لوگوں تک پہنچا دیا تھا ابھی جو ہے ہمارا پھر اسی استغفار کے حوالے سے ہیں فوائد استغفار و توبہ توبہ استغفار کریں تو انسان کو کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ کیا ہے جو بندہ استغفار کثرت سے کرتے رہیں گے اللہ کی درگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے ہمیشہ توبے پر قائم رہیں گے اور کسی خطا کی وجہ سے کسی کوتاہی سے تحبہ ٹوٹ گیا پھر دوبارہ توبہ کرتے ہیں اور استغفار کے لیے تو کوئی حد نہیں ہے بس مسلسل رحلی اللہ رب واتبلِ سرج مختلف کلمات استغفار پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں تو فوائد استغفار اور توبہ اس کے درسے درس درس نمبر آٹھ میں یعنی تین سو پینسٹھ ابلی آٹھ میں فوائد استغفار و توبہ قرآن پاک کی روشنی میں ٹھیک ہے جی فوائد قرآن استغفار و توبہ قرآن پاک میں تو یہ سلسلے میں قرآن باغ سے جو ہے کچھ آیات کا تاریون میں نے آٹھ دس آیتیں یہاں پر جمع کیا ہوں جس میں توبہ اور استغفار کا فائدہ قرآن کی روشنی میں تو پہلا فائدہ جو ہے جو میں نے یہاں پر جو درس کی شکل میں درست کیا ہے فرماتے ہیں ایک پہلا ایک فائدہ یہ ہے جب تک بندہ استغفار کر رہا ہو اللہ ان پر عذب نازل نہیں کرتا یہ قرآن وعدہ ہے یعنی استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے جب تک بندہ گناہوں سے استغفار کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو بٹھ دے مجھ پر رحم فرما سچے دل سے استغفار کر رہا ہے کوئی بندہ گناہوں سے کوئی قوم میں لد نسر تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں کرتا ان پر عذاب نازل نہیں کرتا یہ اللہ کا وعدہ ہے چنانچ قرآن پاک آیت ہے اللہ سورہ انفال آج نمبر تینتیس میں اللہ فرماتے و ماکان اللہ علیہ مانتحیم ایک دے فرماتے ہیں یہ یہ تو اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کی شانے کہ آپ اے حبیب ہاں جی کہ وہ اللہ کی امت کو عذاب دے دیں ہاں جی کہ جب کہ آپ ان کے درمیان ہو یہ اللہ کی شان نہیں ہے پہلے تو یہ ہے کے وجود گرامی کے اتنی برکت ہے کیونکہ جب تک ہم پر مکہ میں تھا مشکل مکہ نے آپ کو جتنے بھی یاد ہیں دے دیا اور وہ ادھر سے بار بار کہتے تھے کہ محمد اگر آپ حق ہے تو ہم پر عذاب نازل کریں لیکن اللہ نے یاد نازل فرما یہ اللہ کی شانی ہے رحمت اللہ کے بیچ میں ہو ہم ان پر عذاب نازل کریں لہذا آپ کے مدینے سے مدنہ ہجرت کے بعد پھر مکہ والوں پر مختلف طرقوں سے اللہ نے ان کو مختلف جنگوں میں جنگ بدل میں ان کو ان کے ستر آدمی مارے گئے ان کو بری طرح شکس ہو گیا اسی طرح بجنگ خندق میں ان کو شکست ہو گیا جنگ اس طرح جو اللہ نے مختلف جنگ ہنین میں ان کو شکست ہو گیا مختلف جنگوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ہاں جی نقصان پہنچایا اور ان کو عذاب نازل کرنا شروع کیا تو اس کے بعد والدم فرماتے ہیں وما کان اللہ معذب ہم واہ ہم یہ استا یہ ہمارے موضوع سے مربوط ہے استغفار کے فائدے میں سے اللہ فرماتے ہیں وما کان اللّہ معذب اہم واہم یہ ہاں جی اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ بھی شان نہیں ہے یہ بھی اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دیں جبکہ وہ اللہ کے حضور استغفار کر رہا ہو ہاں جب کہ بندہ اللہ کے حضور استغفار کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر عذاب نازل کریں اللہ حرمت یہ میرے سنت ہی نہیں ہے یہ اللہ میرے شان کے منافی ہیں بندہ استغفار کر رہا اور اللہ ان پر عذاب نازل کرے دن گرم میں آپ یہیں سے اندازہ کریں استغفار کرنے میں بڑا فائدہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حسن میں اپنے گناہوں کا سچائی کے ساتھ استغفار کرتے رہیں تو کرتے رہیں تو اللہ خود فرما ہے قرآن باغ میں پھر میں کیسے ان کا عذاب دے دوں بندہ اپنے کوتاہی کا معافی مان رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دو بول رہے ہیں سچے دل سے ہاں جی سچائی کے ساتھ خلوص سے دل سے اخلاص کے ساتھ ہاں جی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور اللہ ان کا عذاب دے دیں. اللہ دے اللہ فرماتے یہ میرے شان کے منافی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے شان کے منافی کام تو نہیں کرے گا ہم ایک انسان اپنے کوشش کرتے ہیں اپنے شان کے منافق کوئی غلط کام نہ کرنے تو اللہ کیسے فرمائے گا لہٰذا اللہ فرما دیں وماں کان اللّہ ماضی اللہ کے حرکے شان نے کہ اللہ ان کو عذاب دے دیں وہ ہم یہ صاف جب تک بندہ اللہ تعالی سے استغفار کر رہا گناہوں کی بخشش طلب کر رہا تو ایک استغفار کا فائدہ یہ ہوا جب تک بندہ استغفار کر رہا اللہ ان پر عذاب نہ دل نہیں کرتا ہے اور اللہ نے اس میں طاقت فرمایا یہ میری شان نہیں ہے کہ میں ان پر عذاب عناظر کروں جو اللہ کے حضرت استفار کرتا رہتا اس کے بعد دوسرا فائدہ استغفار کی برکت سے حضرت یعقوب کے بیٹوں کے گناہ معاف ہونے کی امید ہوئی جبکہ انہوں نے دو, دو نبیوں یعنی حضرت یعقوب اور یوسف کو کردن ستایا اور تکلیفیں پہنچائے تھے اس سے معلومہ یعنی اس طبہ اور اس اخارسے گناہان ایک نبی کو تکلیف دینا ایک نبی کو جیل بھیجنا ایک نبی کو کنواں میں پھینکنا ایک نبی کو غلام بنانا غلام بنا کے بیچ دینا یہ سارے گناہ کبرہ میں سے ہیں ہاں یہ جی اور ساتھ ان کی گناہِ کبرہ میں سے ایک نبی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا دو نبیوں کے ساتھ لیکن استغفار کے برکت سے اللہ ان کی گناوی بخشش کی عصایت میں امید دلا رہے ہیں اب یہیں سے اندازہ کریں کہ ایک نبی کو ستانوی استغفار کی نظر میں بخشے جانے کو امید ہو جائے تو یقیناً باقی گناہ تو یہ یبطرِ اعلیٰ جو استغفار کے برکت ہے بخشے جائیں گے ہاں تو یہ سورہ یوسف جو عائد نمبر ستانوے اور اٹھانوے میں ہیں ہاں کالو یا عوان حضرت یوسف علیہ السلام کے جب بیٹے جو باقی دس بیٹے تھے ہاں جی حضرت یوسف سے دوسرے اور بلکہ تیسرے ملاقات میں جو ہیں ہاں جی تیسرے ملاقات میں آج وہ لوگ بالکل بے وسیع کے میں آتے یوسف کے یعقوب کے یوسف کے پاس پہنچے پھر وہاں حضرت یوسف ان کے آپاس میں معروف ہوا انہوں نے پہلے یوسف سے معافی مانگا تو یوسف نکال کہا تصری والے کو ان لیو تمہیں آش کوئی ملامت نہیں ہے شیطان نے ہمارے درمیان میں یہ سارے نفرتیں دشمنیاں ڈالاتا فرما کہ آپ نے ان کو معاف کر دیا پھر یہ لوگ چونکہ اقریبات ہے چالیس سال تک باپ کو رلاتا رہا تھا یوسف نے اپنے اس جرم کا کبھی اقرار نہیں کیا اب وہ اقرار کرنا پڑا ہے تو وہ باپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہوتی یاقوب کے بیٹوں نے کہا یا آبانہ یہ ہمارے پیدر بلگوار یاقوب استغفر لانا زنوں بنا آپ ہمارے گناہ خود بھی کہہ رہے ہیں زنوں بنا ہمارے گناہوں کے ایک گناہ نہیں ہے کیونکہ بہت سے گناہ ہوا سے ہاں جی یوسف کو مارا پیٹا بھی وہ گناہ بھی یوسف سے حسد کرنا وہ بھی گناہ بھی یوسف کو کنویں میں پھیننا ہے بھی گناہ بھی پھر کنویں سے جب اس والوں نے نکالا تو اس کو غلام بنا کے جا وہ گناہ بھی اب یوسف کے غلامی میں جتنی تکلیفیں پہنچا پہنچتا رہا ان صاحب کا یہ لوگ اس تکلیف میں جو ہے اس میں بھی حصہ دار ہے اور ادھر یاقوب کو جو ہے چالیس سات ان یاقوب کے ساتھ جھوٹ بولا کہ اس کو بیڑیا نے کھایا وہ بھی ایک گناہ پھر جو ہے یعقوب علیہ السلام کو بار بار پوچھا بھائی تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا بھائی سے بات پر مشرا بیڑیا نے کھایا جھوٹ بولتا رہا جھوٹ بولتا رہا اضھتی یعقوب کو اتنے پریشان کیا آپ اتنا روئیے کہ آپ کے آنکھیں نہ بنا ہو گیا قرآن کھیلیں تو یہ سارے خلطین کرنے کے موجود استغفار کے ذریعے سے ان کے گناہ کی امید ہو رہا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے پیدرمغوار استاف اللہ ضنونا بناب ہمارے گناہوں کے اللہ سے استغفار کریں ان نہ کن نہ ہات بے شک ہم خطہ کار ہیں بے شک ہم سے خطا ہو چکے ہم خطا ہیں تو آپ نے ان کو نامید نہیں کیا آپ نے نہیں کہا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے تم نے اتنی بڑے غلطیاں کر کے آپ کیا معافی مانگیں بلکہ ایک نبی اللہ اللہ کے رحمت کا مظہر ہوتا ہے ہے نا ایک نبی اللہ کے رحمتوں کا مظہر ہوتا ہے لہٰذا ایک نبی سے جو ہے اللہ کے رحمت کا جل مظہر ہو رہا ہے رحمت کی بخشش کی اور نبی امید دلا رہے ہیں کیا مارے قالتِ عقب نے کہا صوفہ میں انقریب تمہارے حق میں استفار کروں یا میں جلد تمہارا حق میں استفار کروں گا رب بھی میرے پرور نگار سے میرا اللہ سے ان والغفور رحیم آپ بھی وہی وجہ بتا ہوں کی ہوں کہ کے لیے امید دلائیں بے شک اس میں دو ایک زمین دو لایا بے شک بے شک وہ ذات بہت زیادہ غفور بہنے والا رحیم مہربان ہے بے شک اللہ بہت بحث والا اور بہت مہربان ہے اب آپ اندازہ کریں کہ بچوں کے ان آٹھ دس بڑے گناہوں کے قبریں جو صرف یعقوب اور یوسف کے حوالے سے کیا باقی گناہوں کو تو ہمیں پتہ نہیں جو قرآن میں آیا وہ ہم بتا رہے ہیں ہاں جی تو اس کے باوجود یعقوب ان مولادوں کے بارے میں کر میں تمہارے میں استخواہ کروں گا کیونکہ میرا اللہ جو ہے وہ بہت بہتنے والا اور بہت مہربان ہے تو عیشوریسر کیا نما ستانوے اٹھانوے سے معلوم ہوا تو اس سے بھی آپ کو ہمیں چیز کا یقین ہونے چاہیے کہ اتنے بڑے گناہ ہیں استغفار کی برکت سے بخشی جانے کو امید ہو رہا ہے اور کوئی نہیں کہہ رہا یہ لو استغفار کرو کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں میں استغفار کروں گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو برس دیں گے کیونکہ وہ غفور و تو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم بھی تو ہم بھی اللہ سے اپنے گناہوں کے استغفار کریں بخشش مانگیں حضور الدین سے حضور عادزی سے ہاں جی آپ اپنے کو یاد کرتے توبہ کریں استفا کریں تو اللہ ضرور بخشے گا اس کا دروازہ جو اس کی طرف جونے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہوتا ہے حضور اللہ کی طرف سے دروازہ بند کبھی نہیں کرتے تو تجمہ اس حادث یہ ہے کہ انہوں نے یعنی بیٹوں نے کہا ہے پر بیدر بزرگوار آپ ہمارے گناہوں کے لیے اللہ کے حضور بخشش طلب کیجئے بے تاہق ہم سب خطا کار تھے تو آپ نے ان یعقوب نے کہا میں بہت جلد میرے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا بے شک وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے تو اس دوسرے آج سے بھی معلوم ہوا کہ بڑے بڑے گناہ کا وراوی بھی استغار کی برکت سے بخشے جانے کی واضح امید عصاہیت سے ہمیں سامنے آ رہا ہے تیسرا جو استغفار کے فائدے میں سے یہ ہیں اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے قوم پر نازل ہونے والے عذاب بھی آپ کے قوم کی توبہ و استفار اور ایمان کی برکت سے ٹل گیا کیونکہ یہ لوگ پہلے مشرک تھے خدا کو نہیں مانتے تھے اللہ کے نبی کو انہوں نے عزتیں دے دیا تھا لیکن جو ہے جب اللہ اب نہیں پتہ چل گیا عذاب آنے والا ہے ابھی پہنچا نہیں تھا اب عذاب کے جو ہے آثار دیکھا تو ان کے درمیان جس طرح مورحین نے لکھا ایک عالم دین جو حضرت یونس کا ہت پروردہ تربیت شدہ تھا یو یونس تو شہر سے نکل گئے چونکہ اللہ نے پر عذاب عناظر کرنے کا وعدہ سنایا تھا تو اس جب عذاب کے آثار دیکھے تو میں دین نے ان کو ڈرایا تو وہ سب جو ہیں توبہ کیا اس کیا میدان میں نکلے اور صحیح آہو بکا کیا آہ و کیا اس کیا اللہ سے توبہ کیا ایمان لایا تو اللہ نے ایمان اور توبہ استغفار کے مرکز ہیں ان سے ہاں جی اللہ عذاب جو سامنے نظر آ رہا تھا وہ عذاب ٹھہل گیا تو یہ واقعہ بصور یون سعید نمبر اٹھانوے میں ہے ہاں جی حضرت جو آیت فرماتے ہیں فلاؤ اللہ کانت اللہ فلاح اللہ کانت کریت العمرت فنفمان ہوا اللہ قوم یون صاحب الم آمن کشفن عنم عذاب الخذی فی دنیا و متانا الحین تو میں انہوں نے ایمان لایا اور استفار کیا اللہ تعالیٰ سے اللہ فرماتے ہیں بس کیا کوئی بستی نہیں تھا جو ایمان لے آئے اور ان کا ایمان ان کے لیے بخش ہو مگر قوم یونس کے کی ہوئے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے رسواکن عذاب کو برطرف کر دیا اور ایک مدت تک کہ انہوں نے بحرمن رکھا نعمتوں سے کیونکہ عذاب کو ٹال دیا یا یونس علیہ السلام پھر ان کے درمیان میں آ گیا اور انہوں نے علیہ السلام کا بڑے عزت و احترام کے ساتھ آیا اللہ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا تو انہوں نے کیا کہ صرف ایمان لایا نہیں استغفار بھی کیا اور بھی ہاتھوں میں ہے وہ سالت تفصیل میں نہیں ذکر کیا انہوں نے ایمان بھی لیا استغفار بھی کیا توبہ بھی کیا اور استغفار و کے ساتھ ساتھ ایمان لایا تو اللہ تعالی نے ان کے سامنے نظر آئی بھی عذاب ٹال دیا اللہ قطر ماتے ہیں ماتے ہیں کسی بھی بستی کو عذاب آنے کے بعد ان کو فائدہ نہیں پہنچا سوائے قوم یونس کے انہوں نے عذاب جو ہے سامنے نظر آنے کے بعد انہوں نے سچی توبہ اور سچے استغفار اور ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے ان سے بھی عذاب کو ہٹا دیا تو اس سے زن گرم معلوم ہوتا ہے توبہ و استغفار سے اور سچی ایمان و توبہ استغفار سے ہاں جی اللہ تعالیٰ نزدیک آئے ہوئے بس ابھی نازل ہونے والے عذاب کو بھی اللہ ٹال دیتے ہیں کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم پہ اللہ جب کسی میں سچائی دیکھتے ہیں خلوص دیکھتے ہیں ایم سچا ایمان دیکھتے ہیں سچی پشمانی دیکھتے ہیں اور سچی توبہ دیکھتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا وہ اور ہمرامین ہے وہ اللّہ میں عذاب دیکھا اللہ کو کیا فائدہ ہے اللہ نے خود کراما ماں یا فال اللہ بھی ان شا کر تم چھٹے بارے کے آخر میں ہے اللہ میں ماں یا اللہ اللّہ ان شا کر تو وامن اگر تو اللہ کو کیا ہو گیا کہ اگر تم ایمان لے آئے ہاں جی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں تو تم ہی عذاب دے دے اللہ خود فرماتا ہے لہذا بندہ جب توبہ طائب ہو جاتا ہے اللہ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی خلوص دل سے سچائی کے ساتھ معافی مانگتے ہیں ہاں جی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بحث دیتا ہے جس طرح قوم یونس سے بخش جا جان گرامی تو یہ ہیں توبہ و استغفار کے فوائد میں سے قرآن کی روشنی میں میں نے کو تین فائدہ آج کے درس میں پہنچا دیا ہاں جی ایک تو علامہ فرمائیے اللہ کی شان نہیں کہ اللہ بندوں کو عذاب دے دے جبکہ وہ استغفار کرنا دوسرے میں چاہتے یعقوب کے اولادوں کی ہاں جی گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخشنے کی امید دلا یعقوب کے زبان بشارت سے کہ جو ہے کہ وہ غفور الرحیم صوفہ صوفر الرکھوں کا میں تمہاری سفار کروں گا میرے نب سے کیونکہ وہ بہت باغنے والا اور مہربان ہے کیونکہ ایک نبی کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے اللہ کی نیابت میں وہ بولتے ہیں تو اس میں بھی کہتے ہے ان کے آٹھ داس بڑے گناہ نے قبرہ جو دو نبیوں کے ساتھ کے وہ بھی استغفار کی برکت سے بخشا گیا وہ میں یونس پروی نزدیک سے آنے والے عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے شفات اور سچی ایمان میں آنے کی وجہ سے اللہ نے ان سے بھی عذاب کو ٹھال دیا تو اسی طرح جو ہے انشاءاللہ شاء اور بھی ہیں ہم لوگوں کو کہ اس سے ہمیں استغفار کی اہمیت کا علم ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کو سچی استغفار اور توبہ طائب کرتے رہنے کی توفیع